کی دعا ہے, کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عمان کھلنے والی الحجت بن الحسن سلوا کا علیہ ولا آبا زی کل سار بلیم و حافظ آئرم و ناصر و دکھ وہ تمو فیح کبیل دعا ہے زہرہ کی دعا ہے غیبت سے نکل آئے خدا اٹھا لے شیر کلاشا نکل گلے خدا رواج نندی علی اصغر کا اب بھی رواں ہے اب تک علی اکبر کے کلیجے جے میں سنا ہے محدود اندر سے گلا کٹ گیا وہ گرز وہ بھالے اس لاش پہ گھوڑے ہیں ابھی دوڑنے والے کوئی میرے شریر کے لاشے کو اٹھا لے نکل خدا ربی کی محبت ہو حسین کا کردار میسم کا سلیقہ ہو کردار ہر دری سوپ کے دربار کا بدلا باقی ہے ابھی شام کے دربار کا بدلا اللہ میرے لال کو بت سنکالے نکل آئے خدا بیرا بیرا دعا ہے پیاسا میرا شبیر ہے غیبت میں ہے بیٹا وہ ختم ہو اب جیسی مصیبت میں ہے بیٹا ہر اگر دل سے بلا لے دعائیں سے نکلے خدا رب دعا ہے ہمر ہے ہے پیار ہے یہ ماتم سارے لاشوں کو اٹھاتے ہیں آزاد ہمارے اللہ آزاد کی نسلوں کو بچا لے